Anubir Paraya Te Matad Suha Gal Ooi Ooi Ooi Ooi Ooi Ooi Ooi Ooi Ooi Ooi Ooi Ooi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 قربان جاوا چوتھی سفت جا یاد رکھنا جناب والا ہاں اللہ سونا ہونا دی چوتھی صفت بیان فرمائیے کہ اللہ دی رضا اخلاص ہمیشہ ہر کام کرنے کی راضی کرنے دی, دی, راضی کرنے دی؟ بولو تو سرامر سجا دا رب دشکان کرکٹ کھیلتا نہیں دیکھے گا جو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 <سؤال> مکے کمزور سن جدو مدینے میں جا گئے راہ ہوں فصل نے اپنی ڈنڈی تکڑی کر لئی <سؤال> فس تگ تیسرا مرلا آیا مضبوط ہو گئی <سؤال> فستا <والا> سوک <سؤال> اپنی ڈنڈی تے فصل قائم ہو گئی ہے چار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 توجہ رکھنا جناب اللہ اعلیٰ دین کلے غرض اے رکھی سی اللہ نے میں رسول بھیجا ہے میرے رسول بھیجن دا مقصود دے میں اپنے دینوں سارے دینہ دے اتے غالب کرنا ہے اللہ دے ابن دے مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے گئے سرکار چلے گئے فقط نجران دے عیسانیا تک حکومت سرکار دی قائم ہو گئی ظاہری ظاہری حکومت قائم ہو گئی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 بازو اپنے نے اگر بازو کم کرے گا او بندے دا کمی سمجھے گا بازو بندے تو وکھرے نہیں مدینے دے تاجدار نے دسیا جیڑا سدی القاروق کم کرن گے اے میرے تو وکھرا نہیں سمجھے اجے میں ہی کردا وا پیا اور اس گل دی تصدیق اللہ دا قران فرماوندا ہے لایو زہرہ ہو علی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 رب سونا نہ اس مہی دا زرے او زرے اس رات نے صدیق نو صدیق اکبر دا لقب دتا ہے مدینہ کے تاجدار نے اپنے اس یار نو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 حضرت مولا علی مشکل کو شادی اتنا رکھوائی اونا دی اتنا مانگائی کیونکہ مدینہ دے تاجدار جان دے سن علی دی خلافت کسے نو شک نہیں ہونا اے دی خلافت اختلاف نہیں کرنا جنادے بارے روے پہنگے محمد عربی اے درو مسجد نبوی دی سنگے بنیاد پہ رکھ ہے اے درو عقید اے اہل سنت دا سنگے بنیاد پہ رکھ دا ہے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 علی پاک فرما نے کدھر چلے جے علی میں جہاد کرنے جا رہا ہوں حالانکہ ہے حضرت صدیق اکبر جسمانی لحاظ سارے ہابہ تو کمزوری مگر جسمانی کمزوری اور ہے روحانی طاقت اور ہے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 کرو سارے اپنے ہی نے ملابے وقوف پھر نتیجہ نکل آئے دنیا ساری کافران کے قبضے ترا پا بکھانے بھی بھی کو ماسا پوڑا تھا ایسے پاکستان کی قوم کو خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کرائے دار کا ماسوار ہوں امریکہ آ کے چکو بستر نسو ایمان دسوڈا کسی پوچھنا کتنے مرد ہو پہ جنہ مرضی چودھری ہوا نا گاٹے والا اگلے چپ کے آخر چلنے کو پتا نہیں کیا ہے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 میرے آقا آکا نامدار صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کرام جدوں فرمایا ہے نا تو روایت لفظ کی نے ہزور نے فرمایا تسان میرے صحابہ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 مسیح تو باہر کیوں کھڑا ہے اب پورے منشی ہے فرمایا اچھا کون ہے جی عیسائی ہے کر کے باہر کھڑا ہے وہ انہوں نے دوست بنائے پھر نہ جی میں منشی بنائے دوست نہیں بنائے فرمایا اچھا اللہ ان کو دور کرتا ہے تم قریب کرتے ہو خدا قسم کر کے نہ فکیر حوالے دے ڈیر لا دے در ویخ من ہجو سواب کے پیش کرنا دو سو پنجا سات ستوجا ہے ایس ایدر ویخ جناب آپ تو پوچھا گیا امام ابن نقاش تو مسلمانوں دا کا نو منشی بنا اونا جائے کہ نہ جائیں گے فرمایا نولا جال آدال کا جمال مسلم فرمایا مسلمان نو نتن جائز نہیں اور اس دے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اسے واسطے حضور سرکار دا کوئی خلیفہ وی جناب کافراں نوں اپنا منشی رکھ کے لڑدے ہاں جی گوارا نہیں کیتا او خدا دیا اے بندیاں اوے منشی کتے استاد کتے استاد تے, تے سر سائیں ہوندا ہی منشی نوکر تے غلام ہوندا ہی او دین جی نوکر تے غلام رکھنے گوارا نہیں کیتو استاد, استاد کٹھوں جی بنا سکدے سو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 سارے اسلام کا انکار کے بند جدو پیوں درے پیچھوں نسل کا حال کی بننا <crowded feliz> <tampered> <friend>. <habitat>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 فقیر والے پاسے آنا ہی کوئی نہ بولو تو صحیح اگان جواب دیا تو رج گیا اللہ بھی مہربانی نہ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 اج ہٹا کتاب رہی فکیر میں آخر جی اگو اسلامیات اسلامیات تے آئی رسول اللہ دی تے کی طرفوں ایم اے کتوں کیوں جی ایم اے اسلامیات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 محمد پاک دی نئی جڑا اونا نو پوج دا سی او چلے نے جڑا رب نو پوج دائے او تے ہمیشہ پاڑے سراتے قائمے دین او دا جے پھر ہر بندہ اپنے دین تے قائم ہو جاوے خدا دی قسم کر گیا نام مسلمانہ حضرت سیدنا صندیقی اکبر دیتان جگرا سی جنہیں قرآن نویں سمجھے جدو ہر ایک دول گیا وے صدیق اکبر اس جگہ تے قائم ہو گیا ہے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 حکومت جلان دا حق جی ہے تے مدینے دے تاج دا دے پر ساری نگاہ ادھر نہیں ساری نگاہ صدیق اکبر سرکار دی تاریف ابھی کرنے صحابہ دی کرنے حضور دی کرنے مگر خدا دی قسم کر کے آنا ان لوکاں دے فکر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 شامل نہیں گیا لانتی کتوں نے جنہ جنا شانہ بشانہ چلن گیا ووٹ نہیں پاؤ گیا ان چر ملک دی تک گئی نہیں ہو سکتی